اور کوئی جی فرمائیے یہ دو قسم کے جملے اللہ تعالی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے یا تو ہی سننے والا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ سننے والے ہیں اب ہمارے نزدیک تو تو کا مطلب وحدانیت ہوتی ہے اکیلا ہے تو اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ بے ادبی کرتے ہو آپ کا استعمال ہونا چاہیے جبکہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ جمع میں آ جاتا ہے بیٹھیے فتح رضویہ میں ایک اس پر فتویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کا سیغہ نہ بولا جائے جیسے اللہ تعالیٰ آپ ہم پر اہم فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس سے بو جما کے سیرے کی سیغی کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہے وہ اپنے لیے جو لفظ بھی قرآن میں استعمال کر لو انزل نہ عادل قرآن اگر ہم اتارتے قرآن مجید کو اعلیٰ ال پہاڑ پر خاش ہم متصد امین اللہ واجما کا سیگا استعمال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے جو سیگا چاہے قرآن مجید فرقہ میں لیکن یہ کہ جب ہم ہیں تو بہتر اس میں یہی ہے اے اللہ تبارک تو ہمارا مالی کو مختار ہے تو ہم پر رحم فرما یہ جو لفظ بے ادبی کا ہے یہ اصل میں شاعری میں آپ آئیں تو اس کے نظم کے قانون اور ہیں نثر کے اور سمجھے نظم میں اس کو اگر آپ کہیں ناجائز ہے تو پھر شیخ سادی اور جناب کیا نام مولانا روم اور ان سے پہلے جتنے لوگ گزرے تو کیا ان سبوں نے خدا نہ خاصا ناجاج حرام کرتے کب کیا؟ تو شعر شاعر میں جیسے ہیں کہ وہ کیا جود و کرم ہے شعر بتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا جس کو نظم میں جائز رکھا گیا حضور علیہ السلام کو لفظ تیرا ہم ایک دفعہ ناتخوانی میں گئے ایک ناتھ بڑے ادب ملے ہمیں انہوں نے پڑھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا آپ کا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آپ کا صاحب خانہ لقب کس کا ہے آپ کا آپ کا تو ساری نات کا ہی بڑا غرب ہو گیا سارا اس کا وزن ہی ٹوٹ گیا تو نظم میں نثر کے قانون جو ہیں وہ الگ ہیں اور نظم میں اس طرح کہا جائے تو نظم میں وہ ایک فنی معاملہ ہوتا ہے جیسے وزن بڑھنا جائے جیسے شاہ کو کبھی شہ کہہ دیتے ہیں یا نہیں اس طریقے سے تو اس میں علماء نے اس کو جائز رکھا اور ناز اور اس کے ساتھ اللہ کی بار میں تو یہی لفظ صحیح ہے آپ فرماتے نہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اسی کو علماء نے بہتر لکھا لیکن ایسا کوئی کہ اس پہ کوئی سخت فتوا نہیں لگایا کہ ماض اللہ اس نے کوئی جمع کا سیگا استعمال کیا تو کوئی وہ قابل تعدیب جرم ہو گیا بشنا بہتر ہے اور یہ ہے جو عام طور پہ علماء جو استعمال کرتے ہیں اس کو ہمیں اپنانا چاہیے